تیسری غلط فہمی ہے آج کے درس میں ہم جنگ کرتے ہیں ہم جہاد کرتے ہیں وطن کے لیے زمین کے لیے جب یہ مسلمان زمین رہے گی تو ہمارا اسلام بھی باقی رہے گا جب یہ زمین نہیں رہے گی تو پھر نہ اسلام باقی رہے گا اور نہ عزت مل سکتی ہے کہیں ہماری عزت ہمارا دین اس زمین سے جڑا ہوا ہے پہلی بات یہ ہے کہ بات جب بات آتی ہے نا وطن کے لیے جنگ کرنا یا وطن کے لیے لڑنا تو تفصیل ضروری ہے اگرچہ اس عرفے میں ایک تھوڑی سی تفصیل بیان ہوئی ہے لیکن میں مزید آسان کر دیتا ہوں زمین کے لیے لڑنا جہاد کبھی نہیں ہوتا پہلی بات سن رہے ہیں آپ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے جہاد کی تو وہ جہاد اللہ تعالیٰ کے راستے میں جسے بخیر مسلم کی روایت میں آیا ہے اس کے علاوہ حمیت کے لیے قومیت کے لیے کسی کے لیے نہیں وہ جہاد نہیں ہے نمبر دو اگر زمین کے لیے جہاد اور جنگ کرنا ضروری ہوتی تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی پاک زمین کو چھوڑ کر کبھی نہ جاتے مکہ جیسی کوئی پاک زمین جس دنیا میں موجود ہے کوئی بھی نہیں حیران مدنی میں بعد میں آتا ہے اس دونوں سب سے پاک اور بہترین زمین جو وہ مکہ کی سرزمین ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ مکہ کو چھوڑ دو نبی رحمۃ وسلم جب مکہ کو چھوڑ جا رہے تھے آنکھوں میں آنسو تھے وہ فماد اللہ تعالیٰ آپ جانتے کہ مجھے یہ زمین بہت پیاری ہے اللہ تعالیٰ کا حکم تھا چھوڑ کے چلے گئے <تبت> نمبر تین یہ اچھی طرح یاد رکھ جہاں پر زمین اور دین کا ٹکراؤ ہوتا ہے تو زمین کو چھوڑ کر دین کو آگے کیا جاتا ہے اور ہجرت اس کی واضح دلیل ہے ہر بچہ جانتا ہے یا اللہ نمبر چار جتنی بھی آیات قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جہاد کے متعلق بیان کی ہیں ان سب میں فی سبی اللہ کا ذکر ہے فی سب اللہ فی سب اللہ فی سبی اللہ, فی سبی اللہ کس لیے ایک مرتبہ کافی تھا دو مرتبہ کافی تھا ہر وقت کیوں تاکہ سننے والا یقین کر لے اور بار بار یاد کرتا رہے کہ جب بھی جہاد کرنا ہے تو مقصد ایک ہے بس دین دین کی سر بلندی اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کیونکہ بات اخلاص کی ہے نیت کی ہے ان منہ البینت نیت میں تھوڑا سا کھوٹ آیا تو جان گئی بات یعنی عام بات نہیں ہے جان دینے کا مسئلہ ہے اور ایک باریک دھاری پر آپ کھڑے ہوئے ہی ہیں تھوڑی سی نیت میں کھوٹ آئی یہ شہادت ہے یا خودکشی ہے یہ جنت ہے یا دوزخ ہے اس لیے نبی رحمہ اللہ رحم ایک مرتبہ میدان جنگ میں میدان جہاد میں صابق رام نے فرما آ کے عرض کیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فلان شخص ہے بڑا بڑے کافر مارے اس نے بڑا اس نے کام کیا ہے نہ میرے فرمے ہوا فنار جہنم میں یہ سال اترا متعجب ہوا میدان جنگ میں اللہ تعالی کے راستے پہ جہاد کر رہے ہیں اپنے گھر چھوڑا ہوا ہے سب کچھ چھوڑا ہوا ہے اللہ تعالی کے لیے چھوڑا ہوا ہے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کر رہے ہیں تو ایک سعد نے کہا میں اب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ صاحب فرمائے ہے تو میں کچھ ہے آخر سعودی فرماتے ہیں کہ میں چھپ چھپ کے دیکھتا رہا وہ شخص کیا کرتا ہے بڑا دلیر شخص تھا دوسرے دوسرے بڑے لوگوں کو مارا آخر میں جب اس کے زخم اتنے گہرے ہو چکے تھے اسے برداشت نہ ہوا زمین پر تلوار کو رکھا اور تلوار کنوں کو اپنے سینے کی طرف پوائنٹ کیا اور اس کے اوپر اپنے زور دے کے تلوار اس کی پیچھے باہر نکل آئی اور خودکشی کر لی تو صحابی دوڑتے ہو گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور قصہ و خبر جا کے بھی نبی رحمۃ وسلم ما امت وادل ہوا ایک شخص ان کے ساتھ جہاد کرتے ہوئے بھی نیت میں تھوڑی سی کھوٹ تھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی جہاد میں حصہ کے بعد بھی جنت میں نہ جا سکے اس میں نیت کا معاملہ ہے اس کو درست کرنا بہت ضروری ہے زمین ہے دین ہے دین ہے, دین ہے بس زمین نہیں ہے دین کی بقا سے ہماری بقا ہے زمین تو آتی اور جاتی رہتی ہے جہاں پر آپ کا دین بچ سکتا ہے وہی آپ کی زمین ہے اور اس کے بعد بہت سارے ایسے ملک ہیں آج کل کے دور میں آپ دیکھ لیں کافر ملک ہیں لیکن مسلمان رہ رہے ہیں اس ملک میں عزت کے ساتھ رہتے ہیں ان کا دین بچا ہوا ہے اور اللہ تعالی کے گھروں میں اذانیں ہوتی ہیں نماز باجماعت ہوتی ہیں رمضان میں روزے رکھے جاتے ہیں اعلان ہو جاتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے اعلان بھی ہوتا ہے مسلمانوں کے لیے آسانی بھی ہوتی ہے زکوٰۃ کے،, کے لیے خاص وہاں پر ادارے بنے ہوئے ہیں اور حج کے لیے خاص انتظام ہوتا ہے, ہے, ہے مثال انڈیا انڈیا مسلمان حکومت ہے کیا مات مات مسلمان سرزمین ہے کیا مات مات مسلم... مات نہیں کافر غیر مسلم ہے کافر ملک ہیں لیکن کیا وہاں مسلمان اس کافر سرزمین پر رہتے ہوئے اپرندی پر عمل نہیں کر سکتا کر سکتا تو یہ تو بات درست نہیں ہے کہ زمین کے بغیر دین نہیں ہے لیکن یہ بات ضروری سمجھنے لیں کہ دین کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے آخر میں انصاف کی بات ہے اگر نیت یہ ہے جیسا کہ شاید ساحل اس طرف آنا چاہتا تھا تفصیل میں نے بیان کر دی ہے کہ ایک اسلامی ملک ہے توحید سنت پر عمل کرنے والا ملک ہے جب تک اس زمین میں امن و امان ہے تو توحید اور سنت پر عمل کیا جا سکتا ہے اگر اس ملک پر حملہ کیا جائے اور قبضہ کر لے کافر تب نہ توحید رہے نہ سنت رہے دین دن نہیں رہے گا ہم لڑتے ہیں توحید اور سنت کے لیے کیونکہ اس زمین پر توحید اور سنت اللہ تعالیٰ کا دین ہے اس کو بچانے کے لڑتے ہیں تو یہاں پر نیت کیا ہے اللہ تعالیٰ کے دین کی سر بلندی اور اس کے, اس کے نیچے ہی زمین اگر اس طریقے کی نیت ہے تو ٹھیک ہے تو کوئی حرج نہیں ہے زمین کی بقاث سے توحید کی بقا ہے یعنی اس جگہ پر اسلامی شریعت کا نفاذ ہے اللہ تعالیٰ کا دین بلند ہے توحید عید کا جھنڈا لہراتا ہے تب تو ٹھیک ہے لیکن پھر بھی مجاہد کے لیے نیت وہی ہونی چاہیے کہ دین ہے تو سب کچھ ہے دین نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے